بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے تبارہ کلبی ید الملک ملک بابرکت ہے وہ ذات بی ہل ملک کو جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ ہوا الاک الشین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ دی خلق الموت ولاحیات اب وزاد جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو لیب الوََََََََََکم تاکہ تم کو آزمائے ائی احسن عملہ کہ تم میں سے کون ہے اچھا عمل کے اعتبار سے وہ العزیز الغفور اور وہ سب پر غالب خوب بخشنے والا ہے اللہ دی و داد خلا سب جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو واقعا اوپر نیچے یا تہبت ہے ماترہ آپ نہیں دیکھتے فی خلق الرحمنی رحمان کی تخلیق میں من تفاوتن کسی قسم کا کوئی تفاوت کوئی کمی بیشی فرج علبسرہ پس لوٹا نگاہ کو حلترہ بن فطور کیا تو دیکھتا ہے کوئی فطور کوئی کتی پتی جگہ خطور کا مانا بھی ہوتا ہے سمر جی پھر لوٹا نگاہ کو کر رہا ہی نہیں دو مرتبہ یا دوبارہ یون قلب البرو لوٹے گی پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ خاص ان ناکام وہ ہوا حصیر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی ولاقدر البتہ تحقیق ضین السما دنیا ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو بھی مسابحہ چراغوں کے ساتھ وجالنا ہے اور ہم نے ان کو بنایا ہے رجومن مارنے کے آلے نشیاتی شیطانوں کے لیے وہ اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب سعید پھڑکنے والی آگ کا عذاب ولی اللہ دینا اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ عداب جہنم, جہنم کا عداب ہے و اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے ادا القوفی جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے ہا وہ سنیں گے اس کی شہیکن گدے جیسی آواز بحیہ تفور یا شہیکن سخت آواز بحیہ تفور اور وہ جوش مارتی ہوگی تقاد قریب ہے کہ تم وہ پھٹ جائے مل گئی غصے سے علماء جب بھی القیہ ڈالی جائے, جائے گی فوج ان ایک جماعت سوال کریں گے ان سے اس کے دربان علامی کم نظیر کیا نہیں آئے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا قالو وہ کہیں گے بالا کیوں نہیں قد جا انا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا فقط دبنا تو ہم نے جٹلایا وق اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیئن نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز بھی ان ان تم نہیں ہو تم اللہ کی غلال ان کبیر مگر بہت بڑی گمراہی میں وقالو اور وہ کہیں گے لو کنہ نسمعو کاش کہ ہم سن لیتے او نعقلو یا سمجھ لیتے ما کنہ نا ہم ہوتے فی اصحاب سعیر آگ والوں میں سے فاعترفو بی دنبیہم تو انہوں نے اعتراف, کیا اپنے اعتراف کریں گے وہ اپنے گناہوں کا فسحقا سو دوری ہے لی اصحاب سعیر بھڑکتی آگ والوں کے لیے انہ اللہ دینہ یکشون ربہم یقیناً وہ لوگ جو درتے رہے اپنے رب سے بلگئی بھی بن دیکھے رہے مغفرتن بخشش ہے کبیر اور اجر ہے بہت بڑا وہ رقم ابھی جھڑ بھی اور چھپاؤ اپنی بات کو یا ظاہر کرو اسے ان بے شک وہ علیم خوب جانتا ہے برات اس سدور سینوں والی چیزوں کو اللہ یعلمو کیا وہ نہیں جانتا من خالا کا جس نے پیدا کیا ہے وہ وہو اللطیف الخبیر وہ نہائیت باریک بین بہت خبر رکھنے والا ہے وہ والذی وزا جعل لکم الارضا جس نے بنایا ہے تمہارے لئے زمین کو دلولاً تابع فمشو پستم چلو فی مراکی بیہا اس کے کندھوں پر کندھوں میں وکلو اور کھاؤ میں رزقی ہی اس کے ردق میں سے وعلیہ النشور اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے امین تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی سماعی کے جو آسمان میں ہے یک سیکھا بھی کو ملابا کے دھنسا تم کو زمین میں فائدہ یا تمور تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے ام امین تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من فمای کے جو آسمان میں ہے یور سیلا علیکم کم کہ وہ بھیجے تمہارے پر پتھروں کی بارش پتھروں والی ہوا فصونہ پس عن تم جان لو گے کئی کیسے ہے ڈرانا میرا ڈرانا والا کا دار البطہ تحقیق کر دبل لدین امن ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فقی فقار تو کیسے تھا میرا صدا دینا اولم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کی طرف اپنے اوپر فاتن پر ہوئے اور وہ سکیڑتے ہیں پروں کو مایوسی کو ہننا نہیں ان کو روکتا اللہ رحمان مگر رحمان انڈا بے شک وہ بھی کل بصیر ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے امن حاض اللہ یا کون ہے وہ ہوا جمد اللہ جو تمہارا لشکر ہو ین سرو کم جو تمہاری مدد کرے مند الرحمانی رحمان کے مقابلے میں ان کا پھرونا نہیں ہے کافر اللہ فیغ غرور مگر دھوکے میں امن ہاض اللہ یا کون ہے وہ جو یر کو رزق لیتا ہے تم کو رزق دے گا تم کو ان امسا کا اگر اس اللہ نے روک لیا اپنا رزق بل بلکہ لجو فیطو بم نفور وہ سرکشی میں اور نفرت میں ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں لجو اڑے ہوئے ہیں یا باضد ہیں نافرمانی میں وانفور اور حق سے دور ہونے میں افہم شی تو کیا وہ شخص جو چلتا ہے موق الٹا ہو کر مو علا ہی اپنے چہرے پر منہ زیادہ ہدایت والا سیدھا ہو کے علا سرات مستقی سیدھے راستے پر پل کہہ دیجیے وہ ذات ہے انشا جس نے تم کو پیرا کیا واجہ اور اس نے بنائی تمہارے لیے سماعت وبسار آ اور بصارت والدہ اور دل کلیلم ما تشکرون تم کم ہی ہو جو تم شکر کرتے ہو دی کہہ دیجیے وہ ذات ہے دادا حکم فلدی جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا وہ الہ ہی اور تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وہ خلون اور وہ کہتے ہیں مت حاضر و کب ہے یہ وعدہ ان کل تم صادقین اگر تم سچے ہو کُل کہہ دیجیے انم العلم یقین علم تو صرف اللہ کے پاس ہے وہ انما انا ندیر المبین اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں وعدے فلم مارا اوہ تو جب وہ اس کو دیکھیں گے قریب سیت عت بگڑ جائیں گے بجو اللہ ددینہ چہرے ان لوگوں کے کافر ہو جنہوں نے کفر کیا وکیلہ اور کہا جائے گا تم تدعون وہ ہے جس کے بعد تم تم تھے تھے اگر ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں مر او ریمانا یہ ہم پر رحم فرمائے کا فیری تو کون پناہ دے گا کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے کل حور الرحمن و آمنا بھی کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہی اور اسی پر ہم نے توکل کیا فسط تم جان لو گے من ہوا کہ مبین کون ہے واد گمراہی میں قل کہہ دیجئے اراٮٔی تم کیا خیال ہے تمہارا یہ خبر دو مجھے ان اسبہ ما کم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی کہرا میں یہ تو کون لائے گا تمہارے پاس کہ ماں ان بہتا ہوا پانی